بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوا اللہ کناب سے جو بے انتا مہبان نهایت رحم کرنے والے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها خد افلح من ہے قد خواب ہے قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے یعنی اللہ کی قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی پھر قسم ہے اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عن سے فرمایا کہ تم نے سب حسم اور ربک العلیٰ اور و شمسی و اور ول اکشاں کے ساتھ امامت کیوں نہ کرائی یہ حدیث بخاری کی ہے سورج اور چاند کی قسم مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دحا سے مراد روشنی ہے قطعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا دن مراد ہے امام ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی قسم کھائی ہے اور چاند جبکہ اس کے پیچھے آئے یعنی سورج چھپ جائے اور چاند چمکنے لگے ابن زید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہینے کے پہلے پندرہ دن میں تو چاند سورج کے پیچھے رہتا ہے اور پچھلے پندرہ دنوں میں یہ آگے ہوتا ہے زید ابن اسلم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اس سے للۃ القدر ہے پھر دن کی قسم کھائی جب کہ وہ منور ہو جائے یعنی سورج دن کو گھیر لے بعض عربی دانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دن جب کہ اندھیرے کو روشن کر دے لیکن اگر یوں کہا جاتا کہ پھیلاوٹ کو وہ جب چمکا دے تو اور اچھا ہوتا تاکہ یکشاں میں بھی یہ معنی ٹھیک بیٹھتے اسی لیے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کی قسم جبکہ وہ اسے روشن کر دے امام ابن جریع رحمتہ اللہ علیہ اس قول کو پسند فرماتے ہیں کہ ان سب میں ضمیر ہا کا مرجع شمس ہے کیونکہ اسی کا ذکر چل رہا ہے رات جب کہ اسے ڈھاپ لے اور چو طرف اندھیرا پھیل جائے یزید ابن زی حمامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو میری ایک بہت بری خلق نے چھپا لیا پس مخلوق رات سے حیبت کرتی ہے تو اس کے پیدا کرنے والے سے اور زیادہ ہیبت کرنی چاہیے یعنی اللہ سے پھر آسمان کی قسم اللہ کھاتے ہیں یہاں جو ماں ہے یہ مصدر یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم قطع رحمتہ اللہ علیہ کا قول یہی ہے اور یہ ماں معنی میں من کے بھی ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم یعنی خود اللہ تعالیٰ کی مجاہد رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں یہ دونوں معنی ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں بنا کے معنی بلندی کے ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا <بِعَيْد> الى آخر یعنی آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور ہم کشادگی والے ہیں ہم نے زمین کو بچھایا اور کیا ہی اچھا ہم بچھانے والے ہیں اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ زمین کی اور اس کی ہمواری کی اسے بچھانے اسے پھیلانے کی اس کی تقسیم کی اس کی مخلوق کی قسم زیادہ مشہور قول اس تفسیر میں پھیلانے کا ہے اہل لغت کے نزدیک بھی یہی معروف ہے جوہری فرماتے ہیں تہوتو مثل دہوتہ کے ہے اور اس کے معنی پھیلانے کے ہیں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے پھر فرمایا نفس کی اور اسے ٹھیک ٹھاک بنانے کی قسم یعنی اسے پیدا کیا درا کہ کی یہ ٹھیک ٹھاک اور فطرت پر قائم تھا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فعقیم وجہ کا الآخر آیا یعنی اپنے چہرے کو اے نبی قائم رکھیے دین حنیف کے لیے فطرت ہے اللہ کی جس پر لوگوں کو بنایا اللہ تعالیٰ کی خلق کی تبدیلی نہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نسرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے چوپائے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کوئی ان میں تم کن کٹا نہ پاؤ گے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو ایک سوئی والے پیدا کیا ان کے پاس شیطان پہنچا اور دین سے ورگلایا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے یعنی انسان کو بدکاری و پرہیزگاری کو بیان کر دیا اور جو چیز اس کی قسمت میں تھی اس کی طرف اس کی رہبری ہوئی ابن عباس سبی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی خیر و شر ظاہر کر دیا ابن جری رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمران ابنِ حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا ذرا بتلاؤ تو لوگ جو کچھ اعمال کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یہ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہو چکی ہے اور ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے یا یہ خود آئندہ کے لیے اپنے طور پر کر رہے ہیں اس بنا پر کہ انبیاء علیہم السلام ان کے پاس آ چکے اور اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر پوری ہوئی میں نے جواب میں کہا نہیں نہیں بلکہ یہ چیز پہلے سے فیصل شدہ ہے اور مقدر ہو چکی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا پھر یہ تو ظلم نہ ہوگا میں تو اسے سن کر کہاں اٹھا اور گھبرا کر کہا کہ ہر چیز کے خالق مالک اللہ ہی ہیں تمام ملک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے افعال کی باس پرس کوئی نہیں کر سکتا وہ سب سے سوال کر سکتے ہیں میرا یہ جواب سن کر عمران رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ تجھے درستگی عنایت فرمائے میں نے تو یہ سوالات اسی لیے کیے تھے کہ امتحان ہو جائے سنو ایک شخص مزینہ جوینہ قبیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال کیا جو میں نے پہلے آپ سے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو آپ نے دیا تو اس نے کہا پھر ہمارے اعمال سے کیا آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس منزل کے لیے پیدا کیا ہے اس سے ویسے ہی کام ہو کر رہیں گے اگر جنتی ہے تو اعمال جنت اور دوزخی لکھا گیا ہے تو ویسے ہی اعمال اس پر آسان ہوں گے سنو قرآن میں اس کی تصدیق یعنی سچائی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نفسیوں و مَ صوح ف و یہ حدیث مسلم میں بھی ہے تزکیے نفس یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بامراد ہوا یعنی اطاعت رب میں لگا رہا نکم اعمال رضیل اخلاق چھوڑ دیے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا قدف لحمن تزکا و اسم رسم و جس نے پاکیزگی کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی اس نے کامیابی پالی اور جس نے اپنے ضمیر کا ستیہ کیا اور ہدایت سے ہٹا کر اسے برباد کیا نافرمانیوں فرمانیوں میں پڑ گیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھا یہ ناکام اور نامراد ہوا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا وہ بامراد ہوا اور جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے نیچے گرا دیا وہ برباد اور خائب و خاسر رہا عوفی اور علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے یہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللّہ بک من الازی اے میں آپ سے آجزی اور بے سے پناہ چاہتا ہوں والکسلی اور سستی سے پناہ چاہتا ہوں و اور بڑھاپے سے پناہ چاہتا ہوں والجبنی اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں البخلی اور بخیلی یعنی کنجوشی سے پناہ چاہتا ہوں وعذاب ادیب القبری اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اللہ میں نفسی تقوا اے اللہ میرے دل کو اس کا تقواتا فرمائیے وہ اور اسے پاک کر دیجئے انتخی رومن من ہا آپ ہی اسے بہتر پاک کرنے والے ہیں انت ولی یو وہ آپ ہی اس کے والی اور مولا ہیں اللہ مَن من قلب شا اے مجھے ایسے دل سے بچائیے جس میں آپ کا ڈر نہ ہو وہ نفس لا تشبہ اور ایسے نفس سے بچائیے جو آسودہ نہ ہو وعلم لا ينفع اور ایسے علم سے بچائیے جو نفع نہ دے و لا يستجاب لها لہا اور ایسی دعا سے بچائیے جو قبول نہ کی جائے راوی حدیث زید بن رقم رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی اور ہم تمہیں سکھاتے ہیں